الرحمن الرحیم سامع اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ایک دن آئے گا کچھ لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے گے ان کی سرکاری کرے گا تو وہ کرے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے کون تھا جس نے مرتدوں کی سرکوبی کی تھی کون تھا اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن پہ کرو کھل کے تو قرآن نہیں مانتے اور یارو کبھی صحت ٹھیک ہوئی تو پھر یہ مطلب بھی سمجھاؤں گا کہ قرآن نہیں مانتے دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں مانتے ہیں مگر میں عقیدہ یہ ہے کہ قرآن تبدیل ہو گیا اور میں نے اپنی کتاب کے اندر اشیاء القرآن میں دو سال سے چیلنج دے رکھا ہے بارہ سو شی حدیث پیش کی ہیں بارہ سو کتنی بارہ سو جن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے بارہ سو حدیث آج تک کسی کو ان حدیثوں کی تردید کی ضرورت ہے یہ تو دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں سیدت ہو نہ قرآن مانتے ہیں نہ نبی کا فرمان مانتے ہیں ہمیں بنیاد سے انکار ہے صدیق کو رب تو مالش کرا دے رب تو اپنا محبوب کرا دے اور تم کہتے اس نے خلافت رسم کر لی تھی وہ کس کی خلافت سب کی تھی اور تمہارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کمزور تھا عمر کمزور تھا عثمان کمزور تھا رضوان اللہ علیہم علی طاقتور تھا شعر خدا تھا فاتح خیبر تھا صاحب ضلع تھا اگر بوڑھے صدیق نے خلافت چین لیتی تو جوان علی لڑا کیوں نہیں ہے حیرانگی کی بات ہے جب حسین لڑا تمہارے قول کے مطابق اس کی عمر ستاون برس تھی کتنی عمر تھی تین کم ساٹھ ساٹھ سال کا بندہ بولو بودا بودا یہ تو پینتیس سال کا بوڑھا ہو گیا ہے ساٹھ سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے اگر علی کی بیٹے علی کے خانوانے میں بیٹوں کی رگوں میں علی کا خون تھا تو بڑھاپے میں بھی اپنے حق کے لیے خاموش اور بولو لڑا اگر بیٹا بڑھاپے میں حق کے لیے لڑا تو علی کی عمر تو اس وقت تینتی برس تھی کتنی عمر تھی جب کہتے ہو صدیق خلیفہ بنن علی کی عمر تینتیس برس تھی رضی اللہ تعالی عنہ ججب اگر بوڑھا لڑتا ہے تو جبان کیوں نہیں لڑا اور تم نے قصے بنائے ہیں کہ ستر مارے گئے گز بدر میں پینتیس اکیلے علی نے مارے اور ابو بکر نے زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں کیا وہ اتنا کمزور یہ اتنا بہادر تو پھر جنگ کیوں نہیں کی کہتے ہیں کیا تھا تکیے کا مطلب سمجھ سمجھتا ڈر کے خاموش رہے حیرانگی کی بات ہے کہ بوڑھا جس کو ڈرنا چاہیے وہ تو ڈر پا نہیں جوان جس کو نہیں ڈرنا چاہیے وہ ڈر رہا جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے ہرک کا نام جنو رکھ دیا جنو کا ہرک جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے کہ جوان علی وہ تو ڈر گیا اور علی بھی کو جس کے متعلق ان کی حدیث میں لکھا ہے ان کی شیوں کی حدیث کی کتاب میں اب ذرا ان کی حدیث کی کتاب بھی دیکھ لو اللہ کے پزل و کرم سے ایسے ایسے قصے ہیں کہ آدمی نے بڑے بڑے افسانہ گولوں سے وہ قصے نہیں سنے نعمت اللہ جسائی حدیث کی کتاب اللہوار العمانیہ میں لکھتا ہے علی اتنا بہادر تھا کہ جنگ خیبر میں اس نے تلوار اٹھائی مرہب کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی اور شوالا ڈر گیا اللہ وہ بہادر آدمی تلوار اٹھائے تو ڈرنا ہی چاہیے نا اللہ ڈر گیا ہائے ہائے میں کہا کرتا ہوں ما قدر اللہ حق کا قدر اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے دو فرشتے بھیجے جبریل بھی اور نیکا بھی جو علی کا بازو پکڑ لو علی کا غصے میں آیا ہوا ہے تلوار تیز ہو جائے گی بازو پکڑ لو علی ماہے تم روک کے رکھنا کہا لیکن علی اتنا بہادر تھا دونوں پرشتوں نے بازو پکڑا ہوا علی نے تلوار ماری سر کو کاٹتی ہوئی پیروں سے نکل گئی صرف پیروں سے کہا مزہ نہیں آیا ہے قصہ تو وہ ہے کہ آدمی سن کے پھڑک اٹھے اچھا پھر کیا ہوا کیا دونوں پرشتوں نے پکڑا ہوا ہے بازو کو تلوار اتنی زور سے ماری پیروں سے نکلتی ہوئی پہلی زمین بھی کاٹ گئی پھر دوسری بھی کاٹ گئی پھر تیسویں چوتھی پانچویں چھٹویں ساتوں زمینیں کٹ گئی تلوار نہ ہوگئی روس کا ہائیڈروجن بم ہو گیا ہے ساتوں زمینیں کٹ گئی اب اللہ اور ڈر گیا اس نے کہا دو رشتوں نے بازو پکڑا ہوا ہے زمین کٹے گئی ساری زمینیں اور اب تلوار اس بیل کے سیگوں کو کاٹنے والی ہے جس نے زمین کو اپنے سیگوں پہ اٹھایا ہوا ہے ہم چھوٹے ہوتے ہوئے گپے سنا کرتے تھے کہ زمین پہ زلزلہ اس لیے آتا ہے جب بیل اپنے سینگ آتا ہے ہم تو نہیں پتا تھا یہ گپ لوگوں نے شیعوں کی حدیث کی کتاب سے سنی ہوئی ہے کیا لگے بیل نے زمین اٹھا رکھی تھی اب اللہ نے کہا ساتوں زمینیں کٹ گئی ہیں اگر بیل کے سر پہ لگی بیل بھی مر جائے گا زلزلہ آ جائے گا سارے تباہ ہو جائیں گے جبریل بھاگ اللہ کیا کروں کہا تو اب جا کے علی کی تلوار کرو علی کی تلوار کو روکنے کے لیے جبریل بھاگے حدیث کہا جب بھاگے تو جبریل کہتے ہیں میں نے اپنا پر نیچے رکھا آدھا پر بھی کٹ گیا زور ہوا نا تلوار کا اور میرا بیٹا ایک دن یہی میں تقریر کر رہا تھا کہ ابو تلوار لمبی کتنی تھی میں نے کہا مولوی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سننے والوں میں کوئی شیروں کا لڑکا بھی ہوگا حساب کتاب کا بڑا ماہر اس بیچارے کو کیا پتا تھا اس نے کہا سارے بیوقوف ہیں اور جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اتنے ہی کہتے ہیں درود کی چھل اور زیادہ آ گئے یعنی درود جھوٹ کو چھپانے کے لیے رکھا ہوا کہا جبریل نے کہا مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مدائن سالے کو تباہ کرتے ہوئے مجھے اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا یہ حدیث کی کتاب ہے جو اتنا طاقتور تھا چلو تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں اس کو کمزور سے ابو بکر سے کرنے کی اور اب حدیث سنی ہے تو ان کی تفسیر بھی سن لو ان کی تفسیر ساتھی کے اندر لکھا ہوا ہے فیض کا شانی نے ایران میں چھپی ہے کہا علی اتنے بہادر تھے ایک دفعہ ابو بکر کے ناراض ہو گئے رضی اللہ تعالی نے ناراض ہوئے غصے سے زمین پہ پیر مارا زمین ہلنے لگی اتنی زور سے ہلی کہ جتنا گھڑی کا پینڈولم اتنا زور سے نہیں ہلتا کہا اتنی زور سے ہلی کہ ڈر پیدا ہو گیا سارے مدینے کی چھتیں نیچے اور زمین اوپر ہو جائے لوگ دوڑے ہوئے نکلے کیا ہو گیا ہے فاروق بھی آئے صدیق کیا ہو گیا علی ناراض ہو گیا ہے کیا ہوا کا زمین پہ پیر مارا ہے زلزلہ آ گیا کہا آپ کیا کرے کر گئے علی کو جا کے مناؤ اگر ناراض رہا ایک منٹ اور گزر گیا ساری کائنات تباہ ہو جائے گا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں کے پیر پکڑے گوڈے پکڑے بڑی مشکل سے راضی کیا حضرت علی نے پھر زمین پہ پیر مارا زمین رک گئے اجازت سے اس آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ تفسیر ہے یہ حدیث اور لاہور کے ایک ملہ سنی کو اتنا جوش آیا اس نے کہا گپ مارنے کے لیے شیئر ہی رہ گئے ہیں میں بھی جماعت اسلامی کا امیر ہوں لاہور جماعت اسلامی کا امیر لکھ لو میری بات اب اللہ غلط ہو تو ذمہ دار ہو لاہور جماعت اسلامی کا امیر جنگ کے اندر مضمون لکھتا حضرت علی اتنے بہادر تھے کہ خیبر میں لڑتے ہوئے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی سمجھ لو ڈھال ہاتھ میں ایک کڑا ہوتا ہے لوہے کا جو تلوار کے بچاؤ کے لیے رکھا ہوتا ہے جب تلوار کوئی مارتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے کہڑتے لڑتے اتنی تلوار پر ہی ڈھال ٹوٹ گئی اب سوچا بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں رہا سامنے باب خیبر خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آ رہا تھا دروازہ اتنا بڑا تھا اتنا بھاری کے جس کو چالیس آدمی مل کے دکا دے کے بند کرتے تھے اتنا بڑا دروازہ چالیس آدمی مل کے دکا دے کے اسے بند کرتے تھے کوئی دو سو من تو ہوگا اور سو گز اونچا پچاس گز چوڑا کہا علی نے دیکھا کہ دروازے کے سوا کچھ نہیں کنڈے کو ہاتھ لگایا سے دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا ایک ہاتھ میں دروازہ دوسرے ہاتھ میں تلوار میں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے سو گز کا دروازہ پچاس گز چوڑا تو پھر تلوار کہاں سے چلاتے تھے تلوار چلانے کے لیے کھڑکی نکال رکھی تھی کہا کوئی عقل کی بات کرو کہ لو اقل کی بات کرنی ہوتی تو اس کو جماعت اسلامی کا امیر ہی بنانا تھا پھر اور نہیں کچھ بن سکتا تھا اگر عقل ہی ہوتی کیوں نہیں جی آتا جماعت اسلامیہ ایسے عقلمند یہ جنگ کے اندر مضمون چھپا ہے اور عقلمند اتنے ہیں ہر روز تقریریں کرتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے چاہے وہ صدر ضلع لک جماعت کی بنیاد کا کروار چاہے نہ جماعت اور بھلے مانسو اگر تمہیں جماعت اتنی ہی بری لگتی ہے تو اس کو توڑ کے نہیں دیتے ہو کتنی احمکانہ بات ہے کہ اپنی جماعت کی نتی ہے اگر کوئی شخص غیر جماعتی الیکشن کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنی جماعت کی نفی کرے کون اس کو اور اصل مقصد کیا ہے بولے بادشاہ ہے نا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں لڑے گا تو آپا ہو جائیں گے حالانکہ آپا کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا حال گاؤں کی بستی کے اس بچے کا ہے کہ جس گاؤں کا چودھری مر گیا بچہ دوڑا ہوا ماں کے پاس گیا کہ ماں ماں چودھری مر گیا ہے ہاں مر گیا پھر چوہری کون ہوگا کسیتا. اگر کسیتا مر گیا? کیلگا مسیتا. کیلگا اگر مسیتا مر گیا تو سمجھتے ہیں کہ چلو غیر جماعتی الیکشن ہوگا خالی ہو گئی گلیاں رجا یار پھر یار نہیں پھر سکتا سن لو گل مولوی کو سمجھاؤ اس نے اتنا جھوٹ لکھا اور کہتے ہو اپنے آپ کو سنی تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی سب کہو رضی اللہ تعالی اور اتنے طاقتور تھے تو پھر کمزور ابو بکر سے ان کو ڈرنے کی ضرورت کیوں گئے پھر لڑتے اور یارو نجب کی بات ہے افسوس کی بات ہے اتنا زیادہ ظلم حضرت علی پر نام محبت کا اصل میں توہین ہے تمہاری آٹھ کتاب کی... تمہاری آٹھ کتابوں کے اندر لکھا ہے آٹھ کتابوں کے اندر کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی صدیق اکبر کے زمانے میں پودے قبول کیے چیف جسٹس بنے حضرت صدیق کے زمانے میں چیف جسٹس قاضی بنے کال کزات قضا. بنے فاروق کے زمانے میں تین دفعہ مدینے کے گورنر بنے تین को مدینے کے اٹھاؤ تاریخ یقوبی کو اٹھاؤ الشاخ شیخ مزید کو اٹھاؤ تریسی کو اٹھاؤ او کشم الغر کری کو اٹھاؤ او فصیل المحماد کو اٹھاؤ او اللہ مجلسی کو آٹھواں شیعہ کی موتبر کتابیں تین مرتبہ فاروق اعظم کے دور میں گورنر بنے مدینے کے چیف جسٹس رہے حضرت عثمان کے زمانے میں چیف جسٹس رہے اور وزیر بنے وزیر اعظم بنے نیچل بلالا کا حوالہ جب لوگ بات کرنے کے لیے آئے کہا ڈونگری ڈونگی دونی مجھے نہ بناؤ مجھے نہ بناؤ خیر وزیر منی امیرا مجھے وزارت کا تجربہ ہے عثمان کے زمانے میں وزیر رہا فاروق کے زمانے میں وزیر رہا صدیق کے زمانے میں وزیر رہا مجھ کو وزیر بنا دو امیر کسی اور کو بنا دو وزارتیں قبول کی اور لوگوں آج کا زمانہ پڑھا لکھا زمانہ ہے عقل و خرت کا زمانہ ہے آج کے اس گئے گزرے دور میں ہمارے معمولی سیاستدان جو جناب علی مرتضی کے جوتے کی خاص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جوتے کی خاص کا مقابلہ نہیں کر سکتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ عام حکومت نہیں اور سن رہے ہو ماشاءاللہ کے دور میں جیلوں میں جانا گوارا کیا ماشاء اللہ کی حکومت کو غلط کہا ان کا عہدہ قبول کرنا گوارا نہیں سمجھ آئی بات کی ماشاء کے دور میں کہا ماشاء نہیں مانتے حکومت نے وزارتیں پیش کی فوارتیں پیش کی کہا یا وزارت لے لو یا کیا کھانا کہا جس حکومت کو نہیں مانتے اس کا عہدہ قبول کرنا گوارا اور آج کے دور میں یہ گئے گزرے لوگ جس حکومت کو نہ مانے اس کی ونانت ٹھکائے قبول کرے کیا تم نے جناب علی کو معاذ اللہ اتنا فروخت سمجھا کہ حکومت کو مانتا بھی نہیں ان کو راشن بھی سمجھتا ہے ان کے عہدے بھی قبول کر رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے اس سے بڑی توہمت اور اس سے بڑی توحید جناب علی یہ مرتضی کی کوئی اور ہو سکتی اور اگر یہ واسف تھے یہ مخالف تھے تو بتلاؤ علی امرتضا نے پھر فاروق کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا ہے جاؤ ساری کا کے مولویوں کو کہو مانے کوئی جن ہو اس رشتے کا انکار کر کے دکھائے اور کعبے کے رب کی قسم ہے اگر شیعہ کی اٹھارہ کتابوں سے اس رشتے کو ثابت نہ کروں تو کابے کے رب کی قسم آئندہ کے لیے ساری عمر میں تقریر نہیں کروں گا میں ادارہ تمہیں پیپل پارٹی سے لانا شروع کر دیا اگر <تصفح> اگر ثابت <تصفح> نہ ہو دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں مقدمہ دائر کرو میں کہ اس مقدمے کے لیے تیار اگر دشمنی تھی تو بیٹی کیوں دی تھی اور تم نے علی کو محاذ اللہ اتنا کمزور سمجھا کہ دشمن کو بیٹی دے دی اور آج کا معمولی آدمی جان سے کھیل جانا گوارا کر لیتا ہے اپنے مخالف اور دشمن کو بیٹی کا رشتہ دینا گوارا اور بولو دیتا ہے تو دیکھیے ہم نے تو پنجاب کے اندر دیکھا ہے کہ معمولی جاٹ دو کلے زمین کا مالک صرف اپنی पगडंडी کے لیے مر جاتا رہا. یہاں پڑے لکھے لوگ ہیں وکیل بھی شک پوچھو پنجاب کی دھرتی کے دینی داروں کے ننانوے فیصدی کیس صرف پگڈنڈی کی بنیاد کر جس کو پنجابی میں وٹ کہتے ہیں پہلے پگڈنڈی مشترکہ بعد میں اصل مالک مر جائے اولاد چلان ہوئی کسی کو پتا نہیں کہ مشترکہ ہے وہ کہتا میری ہے وہ کہتا میری ہے لڑتے ہیں قتل ہوتے ہیں پگڈنڈی کی بنیاد پر اور ساری پگڈنڈی کو اگر پیمائش کیا جائے تو چھ مرلے زمین نہیں بنتے میں نے بھی جھگڑے چکائے میری بستی میں لوگ آئے بندوق کہتا نہیں بندو ہوئی مجھ کو بتلایا میں گیا میں نے کہا کیوں لڑتے ہیں کہتا مولوی جی وٹ میری ہے دوسرا کہتا ہے وٹ میری ہے میں نے کہا وہ ایک وٹ جو دو مرلے کی ہے اس کے لیے لڑتے ہو اس کا پیسے میں دے دیتا ہوں جٹ نے کیا جواب دیا اس نے کہا لاما صاحب وٹ کی بات نہیں جٹ کی سٹ کی بات ہے یہ عبرو کی بات ہے ہماری عزت کی بات ہے ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے آج یہ ہماری وٹ لے گیا ہے کل یہ ہماری کوئی اور چیز لے گیا ہے کون ہوتا ہے خدا کا خوف کرو تم تو وٹ کے لیے مر جاؤ اور علی کو سمجھتے ہو کہ اس کا دشمن اس سے بیٹی چھین کے لے گیا تھا مارا سر سلم محض اللہ علی شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر سارے مذہب دنیا کی کائی طاقت اس کے حق کو چھین سکتی معلوم ہوتا ہے علی غیرت مند تھا تم جھوٹ بولتے ہو اور اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو جو کام بیٹے نے سمساٹ ڈری میں کیا وہ باپ کو تسی گری میں کرنا چاہیے تھا لڑتا کہتا کوئی چھین کے دکھائے تو صحیح کوئی میرے سامنے آئے تو صحیح لیکن کیا کیا کہا اب آخر املا لنارے کتاب تیری شادی توسی کی شادی دلانا کار املا لنارے تو فضلک کا سامس نئی نئی فِي الْغَارِ <تصفيق> اے ابو بکر ہم تیرے فضائل کے موترف ہیں ہم جانتے ہیں جب حبیبِ کبریا کے ساتھ غار میں کوئی نہ تھا تو تھا جانتے ہیں اقام کا رسول اللہ وَهُوَ حَيًّا ہم جانتے ہیں ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں تجھ کو اپنے مسلح کا وارث بنایا ہے ابو بکر جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا ہم دنیا کے لیے بھی اس کو پیچھے نہیں رکھیں گے علی تو یہ کہتا ہے تو کہتا ہے حق چھینا تھا اور سن لے آخری بات اگر پھٹا ہوا نہ ہوتا لمبی بات سنا تھا لیکن آج لمبی بات تو مولانا یزانی کریں گے سن لو میری بات اگر دشمنی ہوتی ہائے اور جہلم کے گردوں نواح کے رہنے والوں اور جہلم کے باسیوں تمہیں کابے کے رب کی قسم ہے اور جو میرے شیعہ دوست میری آواز سن رہے ہیں انہیں میں ان کو وہ قسم دے کے کہتا ہوں جو وہ مانتے ہیں یہ حوالہ اپنے زاکروں سے ضرور پوچھیں اگر صحیح ہو غور کرے اگر غلط ہو مجھ کو حدالت کے کٹہرے میں کھینچے اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو پھانسی کے لیے چڑھنے کو تیار ہو اگر سچا ہو تو تو اپنے عقیدے میں ترمیم کے لیے تیار ہو جاؤ کہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تین بیٹوں کے نام رکھتا ہے تو ابو بکر رکھتا ہے ایک بیٹے کا نام رکھتا ہے تو کیا رکھتا ہے ابو بکر دوسرے کا نام عمر تیسرے کا نام عثمان چوتھے کا عباس عباس بعد میں رکھا پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر پہلے عمر پہلے عثمان پہلے اپنا چچا بعد میں کہ جس کو میرے آقا نے اور میرے رب نے پیچھے کیا میں اس کو آگے کیسے کر دوں ان کو تو رب نے آگے کیا نو کتابوں کا حوالہ ابو بکر کے علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان نو کتابیں الشاخ شیخ مفید کی اعلام الور تبرسی کی القصول المحمہ ابن سباق کی کشف الغمہ اربلی کی الیون باقر مجلسی کی مرزا عباس کمی کی مقاتل مخاتل السانی کی تاریخ یاقلبی کی اور دسواں حوالہ مجھ سے توحفہ ملے لے مرد مسعودی کی دس کی دس شیعہ کتابیں اگر ان کے اندر علی کے بیٹوں کا یہ نام نہ ہو جو جرمانہ کہہ دینے کے لیے تیار ہوں مجھے بتلا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں کہ دوستوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں اگر ان سے پیار نہ تھا تو ان کے ناموں پہ نام کیوں رکھے اور کہنے والا کہتا ہے کہ نام اس لیے رکھے لوگوں کو پتا چل جائے ناموں میں کچھ نہیں ہے اگر تیرے امام معصوم نے یہ مسئلہ تجھ کو سمجھایا کہ ناموں میں کچھ نہیں تو, تو اپنے قبیلے میں کوئی ابو بکر کے نام کا دکھا دو دے کوئی عمر کا نام رکھ تو صحیح کسی کا نام عثمان رکھ تو صحیح پتا چل جائے یا تو جھوٹ بولتا ہے یا تیرا امام سچ بولتا ہے دونوں سچے نہیں ہو سکتے نام رکھنے والا نام مٹانے والا معلوم ہوا ان کے درمیان کوئی دشمنی وداوت نہ تھی یہ تو نے تراش رکھی ہے لوگوں یہی سے بات چلی تھی کہ نام حسین کا ماتم حسین کا یاد حسین کی اور کیچڑ ان پہ اچھالا جاتا ہے جنہوں نے حسین کے بابا کے ساتھ دوستی محبت حسین کے باپ پر احسان کیے ہاں میں کہتا ہوں حسین کے باپ پر احسان کیے جن کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے علی مرتضی کو داماد رسول انہوں نے بنوایا جا اٹھا اپنی کتاب مناقب شہرا شوق کی کہ رشتہ فاطمہ کا کس نے لے کے دیا رشتہ لے کے دیا تو صدیق نے لے کے دیا فاروق نے لے کے دیا علی کے پاس گھر کے سامان کے لیے پیسے لے دے عثمان نے اپنی جیب سے پیسے دیے اور جن کے احسانات ان پر اسی لیے تو اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر رکھے کہ ان کے احسانات ہیں تو ان کو گالی نہیں ہے سوچ کہ تو نہ صرف یہ کہ قرآن محمد کے سلمان کی مخالفت کرتا ہے بلکہ تو اہل بیس کا بھی مخالف ہے علی ان کا احسان مند ہے اس لیے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام میں رکھے اپنی بیٹیوں کے رشتے ان کو دیے تو ان کو گالی دیتا ہے <تصفح> یارو تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے مفہوم کو تبدیل کر دیا اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور باطل سے نفرت کرنے نبی کے صحابہ کی محبتوں سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق ادا کروائے آخر و ان انحمد للہ